اصل میں اس, اس طریقے سے مسجد وغیرہ میں بیٹھ کر ایسی انگلوں کو رکھنے کو علما نے مکرو لکھا ہے اس سے پرہیز کیا جائے جی ہاں اگرچہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ایسا کیا مثلاً پرانے مجید فرقان میں آئے کہ آپس میں سب مسلمان بھائی بھائی ہیں ان میں کبھی کوئی تنازع ہو جائے تیسرے آدمی کا کام یہ ہے فس نے بین احوائی کمپ کہ ان میں وہ سلح کرا دے اس میں مفسرین اس آیت کریما کی تفسیم حدیث کو لکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں اس طریقے سے اسے کر کے حضور نے فرمایا کہ ایسے آپس مسلمان بھائی بھائی ہیں جیسے دیوار میں ایک حصہ دیوار کا دوسرے حصے کے لیے معامن اور مددگار ہوتا ہے مضبوطی میں یہ ضرورت حضور نے ایسا کیا اور اس طریقے سے بیٹھنا یہ انگلیاں چٹھانا مسجد وغیرہ میں اس کو علما نے مکرو لکھا